انتری دون کیا تم یہ چاہتے ہو ام جو ہے نا یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے کیا, کیا یہاں انگلش میں would you اور کوئی اور بشرا کا جو اسکول آف تھاٹ ہے دو اسکول آف تھاٹ ہے اربوں کے ہاں جو بڑے مشہور ہیں ایک بسرا اور ایک کوفہ بصری جو لغت کے امام تھے جو ماسٹر تھے جو اپنے زمانے میں ایک ایک آدمی انسائکلوپیڈیا لکھ سکتا تھا بصری حضرات یہاں کہتے ہیں کہ ام جو ہے یہاں پر یہ آیا ہے سوال کے لیے سوال کے معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو امت ریدوں انت سلو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پوچھو اور دوسرے جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بل کے معنی میں آیا ہے بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو پہلی باتیں ہو گئیں بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو کماسولہ موسا من قبل جیسے اس علیہ صلاح علیہ وسلم سے اس سے پہلے سوال پوچھے گئے تھے دونوں طرح ترجمہ اس کا کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر تو آپ یہ چیزیں مانے اوپر سے اس تفسیر کو کہ یہودیوں کے متعلق بات چل رہی ہے تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ بلکہ تم تو یہودیوں یہ چاہتے ہو کہ اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اب تم میں موجود ہیں ایسی باتیں پوچھو جیسے کہ حستے موسا علیہ سلاۃ والسلام ان سے پوچھتے تھے اور یاد رکھو جو بھی آدمی کفر کو اختیار کرے ایمان کو بیچ دے فقط اللہ سوا سبیل و سیدھے راستے سے ہٹ کے اور اگر ہم اسے لیں اس معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اور لیں اسے صحابہ کرام رضی اللہ عن کے متعلق تو بہت بڑا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے انتریدو نہ انتس ال رسول الم ناصف اور منسوخ کی بحث تم نے پڑھ لی اور بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے علیہ سلام سے پوچھی گئی تھی یہ ہے جس پہ بات اٹھتی ہے اور اس آیت پہ اشکال جو پیش آتا ہے مختلف گمراہ فرقے جو صحابہ کے رضی اللہ عن کو صحیح انسان مومن بھی ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے کیسے بےحدہ سوال پوچھتے تھے اسی لیے اللہ نے ڈانٹا اور اللہ نے کہا بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال پوچھو علیہ رض ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں تسالو کا جو لفظ آیا ہے نا سال عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو اور سالہ کے بعد اگر ان کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے تحقیق کے لیے سوال کرنا اس کی مثال آپ کو دیں قرآن پاک میں دیکھیے اسی میں دیکھ سورہ بقرہ میں بھی دوسرے پارے میں دیکھیے سورہ بقرہ میں سالہ کے بعد جہاں عن کا لفظ آتا ہے دو سو انیس نمبر آئے دوسرے پارے میں دو سو انیس نمبر آئے ملی ملی آپ یس الون کا انل خمرے والمیسر اور آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں دیکھا آپ نے یس الونا کے بعد ان آیا نا تو اس ان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے تحقیق کے لیے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ حکم حاصل کر سکیں شریعت پہ عمل کر سکیں چل کے رسول آپ فتوا دیجئے شراب کے بارے میں آپ فتوا دیجئے جوئے کے بارے میں ایک اور جگہ آیا ہے وہ جگہ آپ خود دیکھ لیجیے یس النا کا روح اور روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہ الونا کے بعد ان آ گیا نا تو جب یہ ال کے بعد یا کسی ایسے ہی لفظ کے بعد ان آ جائے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ تحقیق کے لیے آپ سے پوچھتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے معلومات حاصل کرنے کے لئے اور اگر اسی لفظ کے بعد با آ جائے الف با جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مزاق اڑانا وہ بھی قرآن میں ایک جگہ کہا ہے انتیسویں پارے میں آپ دیکھیے انتیسویں پارے میں سیونٹی نمبر سورہ معارج ہے نا اس کے بالکل آغاز آپ دیکھیے ملا انتیسویں پارے میں سیونٹی نمبر سورہ معارج ہے اس کی پہلی آیت آپ دیکھیں سلسل یہاں ترجمہ لوگ کرتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا ٹھیک ہے ترجمہ تو لغت میں ٹھیک ہے لیکن حقیقت اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ مذاق کرنے والا مذاق کرتا ہے بے واقعن اس عذاب کے بارے میں جو آنے والا ہے تو سال کے بعد بےآباب یہ بے ہے نا سائلن کے بعد نظر آ رہی اس کا مطلب ہے مذاق اڑنا جی انتیسواں پارا ہے ستر نمبر اس کی صورت ہے اور کا لفظ یہاں آیا ہے ملا آئے پہلی آئے تو بالکل جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے ملی آپ الا علم بے عذاب واقع مذاق کرنے والا مذاق کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے آنے والا ہے ان کافروں کے لیے لئی سلہ دافرن اور کوئی اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا من اللہ ظلم عارج اس اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اللہ بڑی شان والا ہے ظلم عارج بڑا بلند ہے دیکھا آپ نے سال کے بعد جب با آ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مذاق اڑانے والا ایسے مذاق ہے ٹھیک ہے یہ یہاں دیکھ لیجئے جس آئے سورہ بکرا میں ہم بات کر رہے تھے یہاں تس کے بعد نہ ان آیا اور نہ با آیا کچھ بھی نہیں آیا ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے تھے مذاق اڑانے کے لیے نہیں بلکہ انفارمیشنز حاصل کرنے کے لیے اس لیے سوال کر رہے تھے کہ وہ اپنی مشکلات اپنے اشکال کو حل کریں یا با کا نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی مذاق نہیں کیا یہ تو تھی لغت کی بحث ہوا یہ کہ آجر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ رضی اللہ میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جس درخت پر لٹکاتے تھے نا ہتھیار تلواریں اور اس طرح کی چیزیں یہ مشرقین اس کی پوجا کیا کرتے تھے بڑا مقدس درخت اسے سمجھتے تھے جہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے صحابہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی آپ ایسی چیز بنا دے تو اللہ نے اس پہ یہ آیت نازل کی اور اللہ نے کہا ہم تو ریدوں تسل رسول کم کماسول قبل کیا تم چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے موسا علیہ صلاح وسلام سے پوچھی گئی تھی ان سے کیا چیز پوچھی گئی تھی یہ ہے یہ قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے کہاں سورہ یونس میں وہ دیکھیے پھر وہاں سے یہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ سورہ یونس ہے گیارہواں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر اس کی ہوں جی سورت دسویں آیت نمبر کہہ رہا ہوں بھی بتاتے ہیں اچھا دوسرا دوسری جگہ دیکھ لیجیے سورے آراف نم پارے میں آراف نم پارے اور سور آراف کا نمبر ہے سات سیون اور اس کی دیکھیے آپ آئت نمبر ون تھرٹی, ون تھرٹی سکس بلکہ ون تھرٹی سیون سر سورہ آپ اور آیت نمبر ون اس کی دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے جب فرعون تباہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا وہ او رسن القم الزین قانو یوس کا مشارق الرض اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو فرعون کا اور ان تمام جو چیزیں تھیں وہاں پر اس قوم کو کانو یستو آفون مشارق الرد و مغربہ جو زمین کے مشرق اور مغرب ہر جگہ کمزور سمجھے گئے بنی اسرائیل کو کوئی نہیں پوچھتا اللہ نے کہا مشرق و مغرب میں جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا پھرون کا اور ایسی مغرب اللہ کی بارک نافیہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں فلسطین کا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وطمت کلیمت و ربک اور تیرے پردگیگار کی باتیں پوری ہوئیں الحسنہ جو بہت اچھی باتیں تھیں اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے حق میں جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے بیما صبر اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بڑا صبر کیا ودم مرنا ماں کان یسنا او فراون و ہم نے برباد کر دی ہر وہ چیز جو فراون نے اور اس کی قوم نے بنائی تھی وہ ماں کانو وجاوزنا نا بے بنی اسرائیل البہر اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سمندر کو دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر آئے تو کیا ہوا فلا قومین وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے یاقفون اعلی اسلام اللہ جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے ان پر جم کر بیٹھے ہوئے تھے یاقفون یاقوفون کا مطلب کسی چیز پہ جم کے بیٹھنا اعتقاب کہتے ہیں نا احتکاب کو اسی لیے احتکاب کہتے ہیں کہ اس میں آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے نا یا کفون اسلام وہ اپنی بتوں پہ بڑی دلجمی سے عبادت کر رہے تھے کالو بن اسرائیل والے بولے اور کہنے لگے یا موسا مسا جال الاحن ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی خدا تو بنا دے کمالحم علیہ جیسے کہ ان لوگوں کا ایک خدا ہے ہم بھی کسی کی پرست ایسے ہی بیٹھ کے کریں اتنے عرصے سے جو فرون کے تلے رہ رہے تھے نجات ملی اور جو ہی نجات ملی ہے انہوں نے کہا ایسا ہمیں بھی ایک خدا بنا دے قال انکم کم قوم انتلون مسار صلاح وسلام نے فرمایا تم ایسی قوم ہو جو بالکل علم جہالت کی حد ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ شرک اور مجھ سے یہ خواہش کر رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا دوں انہا الا متبر ماہوں فی۔ کیا ترجمہ اس کا کیا انہوں نے کہ ایسی چیز ہے کیا کہتے ہیں کیا ترجمہ لفظ کیا گئے ہوں جی ہاں وہ باطل ہوں ماں کانوں یا عمل ہوں جس پہ عمل کر رہے ہیں م. یہ متبر کا جو لفظ ہے نا یہ دیکھیے ترجمہ کیا چیز ہے اصل میں کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسا علیہ سلاطلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ سب چیز برباد ہو جانے والی ہے تباہ ہو جانے والی آکسفورڈ میں حضرت لائے لائم ابوالسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت نے اس آیت کو پڑھا اور ہم سے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرتے تو ہم اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی متبر دیکھا اصل میں اربوں کے یہاں جھاڑو پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے گھر میں جھاڑو میں سب چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں نا حضرت فرماتے اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے یعنی تباہ ہو جانے والی چیزیں اور, ما یا اور باطل ہے جو کچھ بھی اعمال یہ ہے سوال جو مساۃسلام کی قوم نے کیا یہاں دیکھیے اب سمجھ آ جائے گی امت ریدان تلول بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو موسیٰ من قبل جیسے مسا علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھی تھی تو کیا پوچھی تھی کہ ہمیں ایک بت بنا دے تو تم بھی ایسے سوال کرنے لگے ہو کہ جیسے وہ درخت تھا ایسا درخت جس کی پرستش کیا کرتے تھے کیا تمہیں بھی ایسا ایک درخت چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس درخت کا نام بھی آئے ذات انوات ذات جیسے لکھتے ہیں نا انوات الف نون واؤ الف پوئے تو ذات انوات اس کا درخت کا نام بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کیسے اس پہ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ آیت مکی نہیں ہے مدنی ہے یہ آیت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہاں تو ساری کھلے بندو جنگ تھی شرک کی اور کفر کی تو وہاں تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے کسی اور کو مقرر کر لیں تو کہتے ہیں یہ آیت مدنی ہے منورا میں نازل ہوئی ہے اور کہنے والے منافقین تھے کہ ایمان تو اندر تھا نہیں تو جس طرح یہودیوں نے وہ جو آج جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا دو گھنٹے پہلے یہودیوں نے ایک لفظ کہہ کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی نا بالکل اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اللہ نے فرمایا کہ ہم تریدون تسل رسول تم چاہتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کی فرمائشیں کرو اب حل ہو گئی آئے ٹھیک ہے اچھا ایک بات اس پہ اور بھی سن لیجیے وہ یہ کہ یہ جو منافقین نے یہ باتیں کہیں تو ہوتا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں منافقین جو آتے تھے تو بعض نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ وہ بشارے ان کو پہچانتے نہیں تھے کبھی کبھی ان کے ساتھ وہ بھی لگ جاتے تھے انہیں پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے تو وہ ان کا ساتھ دے دیتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ بڑے مخلص مسلمان ہیں یہ بھی اچھے ہیں تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی تھی یہ عبداللہ ابن ابئی جو منافقین کا سردار تھا اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب غلط باتیں کی ہیں تو بعض مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہوگا کیونکہ جب فتنہ پھیلتا ہے جب باتیں اٹھتی ہیں تو بہت سے مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی ہو جاتی ہے یہ چیز وہاں پیش آئی ہوگی کہ ان منافقین نے کہا کہ ایسا درخت ہونا چاہیے جس کی ہم بھی عبادت کریں تو کچھ مخلص صحابہ رضی اللہ عن جو نئے نئے مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے اور اس کی دو مثالیں آپ کو اور مل جائیں گی یہ ایسے ہی ہے فت القدیر ایک کتاب ہے ہدایہ کی شرح ابن حمام رحمت اللہ نے لکھی ہے اور ابن حمام بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے وہ ایسے آدمی تھے جو اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے اور ایک کتاب ہے کنز الدقائق فقہ کی اس کی شرح لکھی ہے ابن نجائم نے البارالرائق کے نام سے ابن نجیم رحمت اللہ علیہ کا انتقال جلدی ہو گیا پینتالیس چھیالیس برس کی عمر میں ہو گیا اور اگر وہ باقی رہتے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے اتنا کچھ اس آدمی نے لکھا ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چھیالیس پینتالیس سال کی عمر میں کسی آدمی کے پاس اتنا علم ابن نجیم نے نقل کیا ہے ابن حمام سے بحر الرائٹ میں اور دو مثالیں اس کی انہوں نے دی ہیں اس سائٹ کو نہیں انہوں نے چھڑا لیکن میں آپ سے ہم آپ سے ارض کرتے ہیں دو مثالیں اس طرح کی چیزوں کی اور ملیں گی مثلا نماز میں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہی مسئلہ ہے نا کیوں نماز میں کاکا لگانے سے ہنسنے سے یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر تو تبسم رہا تو کچھ نہیں ہوا اور اگر آواز پیدا ہو گئی منہ سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اور اگر ساتھ والے نے سنا تو ساتھ والے نے سن لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر دو چار آگے پیچھے صف نے دو چار آدمیوں نے آگے پیچھے کی سف میں سن لیا تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ نہیں پہلی بار سنا ہے اگر تو اتنی ہنسی ہوئی کہ ساتھ والے نے سن لیا کہ یہ ہنس رہا ہے تو پھر تو نماز باطل ہوئی اور اگر دو چار آدمی ادھر ادھر کے انہوں نے بھی سن لیا تو پھر وضو بھی باطل ہو گیا وضو بھی ٹوٹ گیا ٹھیک ہے ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا کیا وجہ ہے کیونکہ اصول کی بات تو یہ ہے کہ جسم سے کسی بھی گندگی کا خروج وضو کو توڑتا ہے تے ہے نکسیر ہے خون کا بہنا ہے ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ہنسنے کا کیا تعلق ہے اس سے آخر اسی لیے پوری امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا نہ امام شافعی نہ امام احمد نہ امام مالک نہ محدسین راہمام اللہ کوئی اس کا قائل نہیں ہوا تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس بات کے قائل ہیں اور اس پہ سبنفی فتوا دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز اور پیچھے صفوں میں لوگ کھڑے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور ان کو آنکھوں میں صحیح نظر نہیں تھی نظر بہت کمزور تھی صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ ایک گڑھا تھا اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی اور پاؤنڈ اڑکھڑایا اور اسی گڑھے میں جا کے گر گئے تو وہ منظر کچھ ایسا پیش آیا اور ان کے آگے پیچھے ہونے سے کہ جو نماز پڑ رہے تھے بے اختیار ان کی آنکھیں اٹھ گئیں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ گرنے کا سین ایسا تھا کہ کچھ لوگ ہنس پڑے تو اللہ صلی اللہ سلام پھیرا آپ نے میں کون کون تم میں سے ہنسا تھا نماز میں پتہ چلا فلاں فلاں تو آپ نے کہا تم وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو امام ابونی فرحمۃ اللہ نے فرمایا جب حدیث میں یہ آیا ہے کہ انہیں سزا اس کی دی گئی تو یہ سزا باقیوں کے لیے بھی گئی ہے کہ جو بھی آدمی ایسا کرے گا وہ وزو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی گئی وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتوا دیتے تھے اب ابن حمام نے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق است وکر اسمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگوں کے متعلق تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ مخلص سادہ مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور وہ بیچارے وہ جو منافقین بھی بشے نماز پڑھتے تھے دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ پیچھے نماز پڑتے تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس منظر کو بھی دیکھ کے ہنسے تو وہ کہتے ہیں اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا اس میں صحابہ رضی اللہ میں سے بڑے لوگ شامل نہیں تھے اور اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی سمجھو جس طرح ایک آدمی نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیے اور حدیث میں آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اسے پیشاب کیا اور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اسے گھوٹنے لگے تو اس نے ہماری طرف دیکھا اسی حالت میں اور کہنے کا کیا ہو گیا تمہیں میں کون سی ایسی بری بات کر رہا ہوں تو جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول اٹھایا ایک پانی کا اور وہاں پہ بہا دیا اور آپ نے فرمایا لم تبن نے یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے اور اللہ نے ان چیزوں کے لیے یہ نہیں بنائی اور ضرورت پیش آئے تو باہر چلے جایا کرو ہوتا آج کا دور خون بہ جاتا لڑ پڑتے یہی کرتے نا تو جس جگہ پہ خون بہ سکتا تھا یس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ایک ڈول نے بات تمام کر دی تو ابن حمام کہتے ہیں ایسے جو نئے لوگ آتے تھے نا وہ نماز میں پیچھے کھڑے تھے وہ ہنس پڑے انہوں نے ایک منظر دیکھا ان میں اتنی چیزیں اتنا تعلیم اور یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ پختگی ہوتی دو مثالیں تیسری مثال قرآن سے انہوں نے دی ہے سورہ جمعہ میں آپ دیکھیے ہم اس جگہ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بڑا اس کا خیال رہتا ہے کہ صحابہ کرام رسی اللہ پہ کوئی بات نہیں آنی چاہیے دین ان کی بنیادوں پہ قائم ہے دین ان لوگوں کی وجہ سے قائم اٹھائیسویں پارے میں سورہ جمعہ تیسری مثال ابن حمام نے یہاں سے دی ہے رحمت اللہ علیہ نے سکسٹی ٹو نمبر سورہ ہے اٹھائیسواں پارہ ہے اور اس کی نمی آیت آپ دیکھیے اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اٹھائیسواں پارہ ہے باسٹھ نمبر سکسٹی ٹو نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر ہے نو اس کا بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں گندم کی قلت ہو گئی روٹی کھانے کو ملنا دشوار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو باہر ایک تاجر آیا گندم بیچنے کے لیے اور اس نے دف بجائی زور سے یا جو بھی آواز ہوتی ہوگی اس نے دی کہ آ کے لوگ گندم خرید لیں تو صحابہ رضی اللہ میں سے بعض لوگ اٹھ کے گندم خریدنے چلے گئے کیونکہ اتنے دن سے کوئی چیز ملی نہیں رہی تھی کھانے کے لیے بڑی مشکل تھی اس کے ساتھ آپ اسے اس دیکھیے اللہ تعالیٰ یازین آمنودی علیہ سلاد میں یوم جمع آتے فساؤ ذکر اللہ ایمان والو جب آزان دی جائے جمعے کے دن پہلی آزان نماز کے لیے جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے فساؤ الا ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو وزر البہ اور چھوڑ دو خرید و فروخت سالکم خیر اللہ انکن تم تالمون اگر تم جانو تو یہ بہت اچھا حکم ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں فیضوزیات سلاد اور جب نماز پوری ہو جائے جمعہ کی فن تشروف الارض تو زمین پہ پھیل جاؤ وقتغو من فضل اللہ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو جو بھی کاروبار نوکری کرنی ہے جمعے کے بعد ضرور کرو تمہاری مرضی ہے برسکر اللہ کثیرن اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا لا الم تفل تاکہ تم فلاح ہوا چکو ازارا تجارتن اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو او لاہو یا ایک تماشے کو نن پب الحا تو یہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں وہ ترکو کا کائما اور آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیتے ہیں ترکو کا کائما آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں کل آپ ان سے کہیے ماں اند اللہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے نا تمہارے لیے خیر من اللہ اس تماشے سے کہیں زیادہ اچھی چیزیں ہیں وہ منت اور تجارت سے بھی اچھی چیزیں اللہ کے پاس ہیں واللہ خیر الرازقین اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے یہ تم نے جمعے کے دن کیا, کیا کہ باہر چلے گئے مسجد چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ابن حمام کہتے ہیں یہ آج جو ہے اب اس پہ تو بظاہر صحابہ رضی اللہ کے بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے وہ کہتے ہیں یہ بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گندم ہے بکنے کے لئے وہ باہر چلے گئے اکابر صحابہ رضی اللہ میں اس میں شامل نہیں تھے سمجھ آ گئی اس میں ایک بات اور بتائیں حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کے یہ قائما کا لفظ ہے نا کھڑے ہو کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کے جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو حجاج بنی یوسف خطبہ دے رہا تھا جمعہ کا بیٹھ کے تو عزت ابو سعید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو اور اللہ نے کہا اعطاء رکو کا قائمہ اور آپ کو کھڑا ہونے کی حالت میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے سمجھے دلیل انہوں نے دی اس سے کبھی اس کو دیکھو بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ بیان کیا کہ کائمن وہ کھڑے تھے تو مطلب یہ تھا کہ اسے کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دینا چاہیے تھا بیٹھ کے کیوں دے رہا ہے سنت کے خلاف دلیل انہوں نے اس ایک لفظ سے دی کہ کائمن اب سمجھ میں آئی اب دیکھیے اس کو امتر عید انت سلو رسول کو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کون وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور منافقین کے اثر میں آ گئے یہ منافقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ کہتے ہو کہ ذات انوات مقرر کر دیں ایک درخت مقرر کر دیں جس کی عبادت کی جائے کماسو الا نوسا من قبل جیسے اس سے پہلے موسا علیہ صلاح سے ایسا بےحودہ سوال وہ لوگ کر چکے وہ آ نا سورہ سراف میں تبدیل ایمان اور لوگوں جو کوئی بھی تبدیل کرے گا کفر سے ایمان کو ایمان بیچ دے گا کفر خرید لے گا کفر کو ترجیح دے گا ایمان کو بس پشتال دے گا فقط ذلّہ سب ولاشبہ گمراہ ہوا سوا سبیل سیدھے راستے سے ہٹ گیا سراط مستقیم سے ہٹ گیا